وقد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وشفاء الحمد اللہ وقفا وصلاۃ وسلم ولی اباد العظی الصطفیٰ امّاد فعظب الحمن شعیطان الرجیم بصم اللہ الرحمٰن الرحیم تلکر فضلنا عدالن بادم علیٰباد منہم انکلّم اللّہ و رفا ابادم درجات واتعین عیصب نہ مریم البیناتی وآیدناہ بروح القدس قرآن مجید کا تیسرا پارہ ان کلمات سے شروع ہوتا ہے اور تلکر رسل کے نام سے پہچانا جاتا ہے اس بارے کا تقریباً پہلا نصف سورہ بقرہ کی بقیہ آیات پر مشتمل ہے اور بقیہ نصف میں سورہ عالم عمران کی آیات شامل ہیں اس کا آغاز ایک بہت اہم موضوع سے ہوا ہے اور وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے رسولوں کو ایک دوسرے پر فضیلت دی ہے اگرچہ کلی فضیلت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہی کو حاصل ہے لیکن مختلف پہلوؤں سے اللہ تعالیٰ نے اپنے رسولوں میں سے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے جس کی مثال یہیں پر بیان فرمائی گئی کہ منہوم من کلم اللہ ان میں سے وہ بھی ہیں یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کہ جن سے اللہ نے کلام فرمایا اسی زمین پر اسی دنیا میں اور یہ بہت بڑا اعزاز ہے کہ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حاصل ہوا اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اعزاز کا ذکر فرمایا کہ ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو بہت سی نشانیاں ادا فرمائیں اور ہم نے ان کی خاص تائید کی حضرت جبعیل علیہ السلام کے ذریعے سے اس شرح مبارکہ میں اس کے بعد ایک بڑی زوردار آیت آئی ہے کہ آئی ایمان والو اللہ کے راستے میں خرچ کرو اس سے پہلے کہ وہ دن آئے لا بے انفی ہی ولاخلۃ ولا شفا کہ جس میں نہ کوئی خرید و فروخت ہوگی اور نہ کوئی لین دین ہوگا اور نہ ہی کوئی سفارش اللہ کے حکم کے آڑے آ سکے گی اس کے بعد قرآن مجید کی عظیم ترین آیت آیت الکرسی وارد ہوئی ہے جسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید کی تمام آیات کی سردار قرار دیا ہے بلا شبہ یہ آیت منہ سے بولتی ہے کہ وہ تمام آیات کی سردار ہے اللہ الا اللہ اللہ ہی وہ ہستی ہے کہ جس کے سوا کوئی پرستش کے لائق نہیں ہے الح القیوم وہ از خود زندہ ہے اور باقی ہر چیز کو تھامے ہوئے ہے یعنی اللہ تعالیٰ کا وجود کسی اور وجود پر ڈیپینڈنٹ نہیں ہے جب کہ یہ پوری کی پوری کائنات باقی تمام موجودات اللہ تعالیٰ کے تھامے ہوئے اللہ تعالیٰ کی توجہ کے محتاج ہیں لہو مافِ و مافل عرب آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے اللہ ہی کا ہے اور منض اللہ زیشہ اللہ بزن ہی کون ہے جو اللہ کے حضور سفارش کر سکے مگر اس کی اجازت سے یا علم و ماں بیندی و ما خلفہ وہ جانتا ہے جو کچھ ان کے سامنے ہے اور جو کچھ ان کے پیچھے ہے یہ اصل میں سفارش کے مضمون سے متعلق ہے سفارش دو طرح کی ہوتی ہے عام طور پر ایک سفارش تو ہوتی ہے جو بھی اتھارٹی کنسرنڈ ہے اس کے علم میں اضافہ کرنے کے لیے کہ کوئی شخص کسی افسر کے پاس جائے اور اسے کہے کہ سر آپ کی ٹیبل پر جو انکوائری رپورٹ آئی ہے وہ درست نہیں ہے میں چشمدید گواہ ہوں کہ معاملہ یوں نہیں یوں تھا اللہ تعالیٰ کے علم میں کون اضافہ کر سکتا ہے جب کہ اللہ تعالیٰ گواہی دینے والوں سفارش کرنے والوں کو بھی جانتا ہے جو کچھ ان کے سامنے ہے اسے بھی جانتا ہے اور پیچھے جو وہ نہیں دیکھ سکتے اسے بھی جانتا ہے اور دوسری سفارش کی نوعیت یہ ہوتی ہے کہ کوئی کسی افسر سے کسی جج سے دوست کے ساتھ یہ کہے کہ خبردار اس مجرم کو سزا دی, دی میرا خاص آدمی ہے اور یہ وہی کہہ سکتا ہے کہ جو اس افسر پر انفلوئنس رکھتا ہو فرمایا منظ اللہ زیش الدہ بن ہی کون ہے جو اللہ کی اجازت کے بغیر اس سے بات بھی کر سکے خطاب بھی کر سکے یعنی اگر کسی سفارشی کو کسی افسر کے پاس سفارش کرنے کے لیے جانے کا موقع ملے اور دو گھنٹے تک وہ پی اے کے دفتر میں ہی بیٹھا رہے اور اسے اندر جانے ہی کی اجازت نہ ملے اور اندر جا کر بھی اسے صاحب کا موڈ دیکھنا پڑے اور پھر کچھ دیر کے بعد کہنا پڑے کہ سر اجازت ہو تو میں بھی کچھ عرض کروں تو پھر وہ سفارش کر چکا اور پھر فمایا ولاحیۃ بشم علم ہی اللہ باشا علم کے بارے میں یہ بات واضح کر دی کہ جتنا بھی علم ہے وہ اللہ ہی کا دیا ہوا ہے اور کوئی ہستی بڑی سے بڑی کوئی شخص بڑے سے بڑا وہ اللہ تعالیٰ کے علم میں سے صرف اتنا ہی لے سکتا ہے جتنا اللہ تعالیٰ اجازت دے دے اور اللہ تعالیٰ کی اجازت جو ہے وہ اس کی اتھارٹی کے ساتھ ہے ہم ناپ نہیں سکتے اس کو چیلنج نہیں کر سکتے اللہ نے جس کو چاہا جتنا علم دے دیا وہ جسے چاہے گا جتنا علم عطا فرما دے گا اور آخر میں فرمایا کہ وسیع کرس السماوات حسماوات اللہ تعالیٰ کی حکومت آسمان اور زمین کو محیط ہے اور ان کو سنبھالنا ان کا انتظام کرنا اللہ کو ہرگز نہیں تھکاتا آیت الکرسی کے بعد سورت البقرہ میں ایک بہت اہم مضمون آیا ہے اور وہ ہے کہ لاق راہ فد دین قطب رشد مدلغئی کہ دین میں کوئی سختی نہیں ہے ہدایت گمراہی سے علیحدہ کی جا چکی یعنی کسی شخص کو زبردستی مسلمان نہیں بنایا جا سکتا اس کے بعد فرمایا فمع یقف الب تعاوتی ویوم بلّہ فقط استمثق العروۃ اور جو کوئی تاغوت کا غیر اللہ کا انکار کرے اور اللہ پر ہی مان لے آئے تو گویا اس نے ایک مضبوط سہارے کو سب تھام لیا جو کبھی ٹوٹنے والا نہیں ہے اس کے بعد سورہ بقرہ میں بہت تین بہت اہم واقعات آئے ہیں دو حضرت ابراہیم علیہ السلام سے متعلق اور حضرت ایک حضرت عزیر سے متعلق حضرت ابراہیم علیہ السلام کا پہلا واقعہ تو وہ تھا کہ جب وہ نمرود کے دربار میں پیش کیے گئے اس جرم کی پاداش میں کہ یہ آپ کو آقا نہیں مانتے اللہ کو مانتے ہیں تو نمرود نے سوال کیا ان سے کہ کون ہے تمہارا رب تو کہنے لگے ربی الزی یوحی و یمیت میرا رب تو وہ ہے کہ جو زندگی اور موت دیتا ہے تو نمرود نے فورن ثابت کرنے کے لیے جیل سے دو قیدیوں کو بلایا اور ایک قیدی جس کو قتل کی سزا سنائی جا چکی تھی اس کی جان بخشی کر دی اور دوسرے کے بارے میں حکم دیا کہ اس کی گردن اڑا دو اور کہا انا ہوگی وہ امید دیکھو زندگی اور موت کا اختیار میرے پاس ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام آرگو کر سکتے تھے لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک نئی دلیل دی میرا رب تو وہ ہے کہ جو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے اور اگر تمہارے پاس اختیار ہے سورج تمہارے حکم سے نکلتا ہے تو اس کو مغرب سے نکال کے دکھا یہ بڑی زبردست بات تھی فبوہ تو اللہ زی کفر لہذا وہ کافر مبہوت ہو کر رہ گیا لاجواب ہو گیا اس کے پاس اس کا کوئی جواب نہیں تھا پھر حفت وزیر علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا گیا ہے کہ جب فلسطین جو ہے وہ اجڑا ہوا تھا حضرت و علیہ السلام اس کے پاس سے گزرے اور بڑی حسرت کے ساتھ انہوں نے کہا کہ انّا یوں ہی اللہ وبادہ موتحا کہ اللہ کیسے اس بستی کو جو آج مسمار پڑی ہے پھر کبھی آباد کرے گا زندہ کرے گا تو فرمایا اللہ تعالیٰ نے حضرت عزیر علیہ السلام کو ایک گہری نیند سلا دیا سو سال تک وہاں سوئے رہے سو سال کے بعد اٹھایا اب وہ بستی جو ہے وہ لہرا رہی تھی وہاں پر لوگوں کی ریل پہل تھی تو اللہ نے پوچھا کم لبستہ تم یہاں کتنی دیر ٹھہرے ہو تو حضرت عزیر نے جیسے انسان سو کر اٹھتا ہے یوں آنکھیں ملتے ہوئے لبست یومن او بادہ یوم کہ میں ایک دن ٹھہرا یہاں پر یا دن کا کچھ حصہ ٹھہرا اللہ نے فرمایا نہیں لبست میت عامن تم یہاں پر سو سال ٹھہرے ہو اور پھر دلیل کے طور پر بتایا کہ دیکھو تمہارا گدھا جو ہے اس کی ہڈیوں کا ڈھانچہ پڑا ہوا ہے اور اس کا گوشت بالکل ختم ہو چکا ہے اور دیکھو ہم کیسے اس کی ہڈیوں کو سیدھا کرتے ہیں اور کیسے ہم اس پر گوشت چڑھاتے ہیں اور دیکھتے ہی دیکھتے اس کی ہڈیاں جو ہیں وہ کھڑی ہو گئیں اور ان کے اوپر گوشت چڑھ گیا اور گدھا زندہ ہو گیا پھر اللہ نے حکم دیا کہ اپنے توشہ دان کو دیکھو کہ اس میں کھانے کی کیا کیفیت ہے لیکن اللہ کے حکم سے وہ کھانا جو ہے بالکل باسی نہیں ہوا تھا اور وہ ایز فریش تھا جیسے وہ تھا الع نے فرمایا کہ دیکھو یہ ہے میرا طریقہ کہ جس سے میں مردوں کو زندہ کر سکتا ہوں اور دیکھو یہ بستی جو ہے تم اس کی تحریک چلاؤ اور دوبارہ عسرِ نو تم محنت کرو اور بنی اسرائیل کو نئے سرے سے جگا دو اور پھر انہی کی تحریک پر بنی اسرائیل عصر نو مجتمع ہوئے اور انہوں نے اپنے جو کھویا ہوا وطن تھا وہ واپس حاصل کیا اس کے بعد پھر حضبت ابراہیم علیہ السلام کا ایک واقعہ ہے کہوت ابراہیم علیہ السلام نے ایک مرتبہ اللہ تعالیٰ سے سوال کیا کہ آرینی کیفہ تحیل موتا کہ ربہ مجھے دکھا کہ تو مردوں کو بھلا کیسے زندہ کرے گا اللہ تعالیٰ نے پوچھا ابھرم تو میں تم مانتے نہیں ہو اس کو کہا بھلا بلاکلیہ معل بھی ربا میں تو مانتا تو ہوں لیکن میں صرف ذرا اپنے دل کے اطمینان کے لیے پوچھ رہا تھا تو اللہ نے فرمایا کہ تم ایسے کرو چار پرندے لو اور ان کو ذبا کر کے ان کے گوشت کا قیمہ بنا کر اسے مکس کر کے چار مختلف پہاڑیوں کے اوپر وہ حصے جو ہے چار بنا کر رکھ دو اور اس کے بعد پھر آواز دو پرندوں کو اپنی طرف بلاؤ تو یاتینہ کا سایہ یہ دوڑتے ہوئے تمہارے پاس آ جائیں گے جو لوگ اقلیت پرست ہیں قرآن مجید کی تفسیر لکھنے والے انہوں نے اس کی بڑی عجیب تعبیر کی ہے پرندے لو انہیں مانوس کرو اور چاروں پرندوں کو چار مختلف پہاڑیوں پر بٹھا دو اور پھر انہیں آواز دو یا تینہ کسا یا وہ دوڑتے ہوئے اڑتے ہوئے تمہارے پاس آ جائیں گے سوال یہ ہے کہ اگر یہی بات ہے تو پھر یہ کون سی خاص بات ہے جس تو قرآن مجید میں اس اہتمام سے ذکر کیا جائے اس لیے کہ ہر کبوتر باز کے جو کبوتر ہوتے ہیں وہ اس سے مانوس ہوتے ہیں وہ ایک سیٹی بجاتا ہے اور اس کے سارے کبوتر جو جی ہے آ کر اس کے چبوترے پر اکٹھے ہو جاتے ہیں یہ تو کوئی خاص بات نہیں ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اس تذکرے کے بعد انفاق کا مضمون آیا ہے قرآن مجید میں سب سے زیادہ تفصیل انفاق فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی اسی مقام پر ہے کیا خرچ کرو کیسے خرچ کرو اور اس کی لمیٹیشنس اس کے قواعد و ضوابط اس کے لیے ترغیب اس کے لیے تشویق وہ سب آپ کو ایک مقام پر یکجا ملے گا بہت خوبصورت آیات اس سلسلے میں وارد ہوئی ہیں مثلا قول معروف ان و مغفرتن خیرم من صداقتی یتبھا ادا کہ صدقہ ایسے صدقے کے مقابلے میں جو دے کر صدقہ وصول کرنے والے کو اذیت دی جائے اس سے بہتر ہے کہ اس سے معافی مانگ لی جائے بھائی معاف کرو بابا معاف کرو اور اس سے کوئی اچھی بات کہہ دی جائے یہ بہتر ہے پھر واضح کیا گیا لا صدقات کو بالمن و اور اپنے صدقات کو باطل نہ کیا کرو ان کو ورتھ نہ بنا دیا کرو احسان جتلا کر اور اس کے بعد اذیت دے کر پھر اسی میں یہ ارشاد فرمایا گیا کہ صدقات کے مستحقین میں جہاں مانگنے والے ہیں جہاں اور غریب مسکین نظر آنے والے ہیں وہاں ایسے سفید پوش لوگ بھی ہیں کہ جو اللہ کے دین کی محنت کے اندر گھر جائیں اللہ کے راستے میں اس طرح وہ انگیج ہو جائیں کہ وہ نہ تو اپنی کوئی معاشی جد و جہد کر سکیں اور پھر چونکہ وہ غیور ہوتے ہیں لپٹ کر نہیں مانگتے کسی سے اپنی حاجت کا اظہار نہیں کرتے ہاں تم اپنے ان کے چہروں سے پڑھ سکتے ہو کہ وہ بڑے ضرورت مند ہیں بھوکے ہیں لہٰذا ان کو بھی اپنے صدقات میں اور اپنے انفاق میں شامل کیا کرو یوں تو قرآن مجید نے مختلف برائیوں کو کنڈیم کیا ہے اور مختلف تصالب سے کیا ہے لیکن جس انداز سے قرآن مجید میں سود کی کنڈیمنیشن کی گئی ہے سود کی مذمت کی گئی ہے وہ بھی ایک بے نظیر انداز ہے کسی اور شے کے لیے قرآن مجید میں استعمال نہیں ہوا سود کی حرمت کا اعلان کیا گیا اور فرمایا گیا کہ جو کچھ بس آج سے سود جو ہے وہ حرام ہے اور جو سود کسی سے لینا باقی ہے اس کو چھوڑ دو اور اگر تم باز نہیں آتے فاض نوب حرب من اللہ و ہی تو پھر تیار ہو جاؤ اللہ اور اس کے رسول سے لڑنے کے لیے یعنی اللہ اور اس کے رسول کا تمہارے خلاف اعلان جنگ ہے سود کے سلسلے میں ایک اور بڑا اہم مضمون یہاں پر آیا ہے وہ ہے سود پر ایک اعتراض سود کی حرمت پر کہ یہ معاملہ جو ہے یہ کیوں جائز ہے اور یہ کیوں نہ جائز ہے اس کے لیے الفاظ استعمال کیے گئے ہیں کہ ان البی مثل الربا اور یہ آبجیکشن کوئی نیا نہیں ہے پرانا ہے خوبصورت جواب دیا گیا اس سوال کا کہ انم البُسل الربا کہ یقیناً کاروبار اور سود ملتے جلتے تو ہیں فرمایا وہ حرمر ربا بس اللہ نے کاروبار کو جائز قرار دے دیا ہے اور سود کو حرام کر دیا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اور مزید واضح فرمایا یہ بیان فرما کر کہ اربا ار سعن و سود کے گناہ کے ستر حصے ہیں ایسر ہوا ان میں سے ہلکا ترین بھی ایسے ہے ان کے ہر رج الاما کہ جیسے کوئی اپنی ماں کے ساتھ نکاح کر لے بڑی بلیغ یہ مثال ہے دیکھیے ماں کی بجائے آپ اگر بہن کی مثال لیں تو بڑی آسانی سے یہ حدیث سمجھ میں آئے گی کہ ایک نوجوان ہے جس کے والدین فو ہو چکے ہیں اور کی ایک جوان بہن بھی ہے وہ اپنے لیے بھی کوئی میچ ڈھونڈ رہا ہے رشتہ تلاش کر رہا ہے اور اپنی جوان بہن کے لیے بھی کئی پروپوزلز آئیں کوئی اسے پسند نہیں آئے کوئی اس کو پسند نہیں آئے اب شادی کے لیے ضرورت کیا ہوتی ہے ایک دیکھے بھالے رشتے کی ضرورت ہوتی ہے خاندان بھی شریف ہو میچ بھی ہو پھر یہ کہ مقصد کیا ہوتا ہے شادی کا گھر بسانا اور اولاد حاصل کرنا یعنی سارے یہ پاپڑ بیل کر اور اتنی ساری مایوسیوں کے باوجود کبھی بھی وہ نوجوان مسلمان یہ نہیں سوچتا کہ ویشورن بھی میری عزت ہم کیوں نہ آپس میں شادی کر لیں میں اور میری بہن کیا اگر وہ شادی کر لیں تو کیا اولاد پیدا نہیں ہوگی کیا گھر نہیں بسے گا لیکن ہم کیوں نہیں سوچتے اس لیے نہیں سوچتے کہ اللہ نے حرام کر دیا ہے حرمت علیکم امہاتکم وبناتکم و وہ اخواتوں کم و امات و کم و خالات و تو اگر ہمیں اللہ کا وہ فیصلہ قبول ہے اس پہ ہم کیوں بحث نہیں کرتے کہ بہن میں اور بیوی میں کیا فرق ہے ایج بھی ایک جیسی ہے اور ماں میں اور بیوی میں کیا فرق ہے اس لیے نہیں کرتے کہ اللہ نے حرام کر دیا ہے اللہ کا وہ فیصلہ ہمیں قبول ہے لیکن مالی معاملات کے اندر ہمیں اللہ کا یہ فیصلہ قبول نہیں ہے صورت بقرہ کے آخر میں آیات الدین آئی ہے اس کے سورہ بقرہ کا انتالیسواں رکو قرض کے معاملات پر بحث کرتا ہے اور اس کا خلاصہ یہ ہے کہ جب بھی قرض کا معاملہ کرو تو اسے ضرور لکھا کرو ان بلیک اینڈ وائٹ مبادہ کل کو کوئی پریشانی ہو آمن رسول من الربی یا آخری دو آیات سورہ بقرہ کی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو میں کی رات آسمانوں پر عطا کی گئیں امت کے لیے تحفے کے طور پر بہت گلوریس آیات ہیں آخری آیت لاقلف اللّہفسن اللہ عصحٰ اللہ تعالیٰ کسی بھی شخص کو جواب دہ نہیں ٹھہرائے گا مگر اس کی وسعت کے مطابق یہ بہت بڑا ریلیف ہے ہم سب کے لیے ورنہ اگر اللہ تعالیٰ سٹرکٹ محاسبہ کرنے لگے اور اپنی نعمتوں کے اگینسٹ ہمارے اعمال کو لینے لگے تو شاید ہم اللہ تعالیٰ کی ایک نعمت کا بھی حساب نہ چکا سکیں اس کے بعد سورہ آل عمران آتی ہے عمران حضرت مریم سلام ال کے والد یعنی حضرت عیسی علیہ السلام کے نانا کا نام تھا اور قرآن مجید میں حضرت مریم کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ ان کے نام پر قرآن مجید کی دو صورتیں ہیں سورۂ عال عمران یہ بھی اصل میں حضرت مریم ہی ہیں اور سورۂ مریم تو ہے ہی ان کے نام نامی سے یہ اعزاز حاصل ہے حضرت مریم کو بھی اور ان کے ذریعے سے حضرت عیسی علیہ السلام کو بھی سورہ آل عمران کے آغاز میں بڑی اہم آیات آئی ہیں جن میں ایک آیت تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دو قسم کی آیات قرآن مجید میں نازل کی ہیں محکم آیات اور متشابہ آیات جل جو لوگ ہدایت یافتہ ہیں اور جن کو اللہ تعالیٰ رسوخ عطا فرما دیتا ہے میچورٹی عطا کر دیتا ہے علم میں وہ تو کنسنٹریٹ کرتے ہیں محکم آیات پر اور جو بھی کلیگوریکل متشابہ کنفیوزنگ آیات ہوتی ہیں انہیں اللہ کے حوالے کرتے ہیں کہ بس اللہ کا کلام ہے ہم یہ مانتے ہیں باقی ایگزیکٹلی وٹ ڈز اٹ مین یہ اللہ ہی جانتا ہے جب کہ اس کے مقابلے میں جن کے دلوں میں ٹیڑ ہوتا ہے وہ اپنی ساری گفتگو کو بیس کرتے ہیں متشابہ آیات پر اور یہ ہمارے سامنے بالکل ایک بڑا بہت بڑا لٹمس ٹیس ہے کسی بھی عالم کا کسی بھی پریزنٹر کا کہ وہ اپنی گفتگو کو بیس کس پر کرتا ہے وہ لوگ کے جو آیات محکمات پر بیس کرتے ہیں وہ ساؤنڈ ہے علم میں میچور ہے علم میں اس قابل ہیں کہ ان کی پیروی کی جائے اور وہ لوگ کے جو اپنی گفتگو کو بیس کرتے ہیں کنفیوزنگ آیات پر وہ بھٹکے ہوئے لوگ ہیں ہمیں ان سے بچنا چاہیے پھر یہیں پر ایک بہت اہم مضمون آیا ہے ایک مناجات ہے فرمایا کہو اللہ مالک الملک اے حکومت کے مالک اللہ تو جسے چاہتا ہے حکومت عطا فرماتا ہے جس سے چاہتا ہے حکومت چھینتا ہے جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے جسے چاہتا ہے ذلت دیتا ہے تیرے ہی ہاتھ میں خیر ہے اور تو ہر چیز پر قادر ہے اس کے بعد حوت مریم سلام علیہ کا ذکر شروع ہوا کہ ان کی پیدائش سے قبل ان کی والدہ محترمہ نے جب وہ حاملہ تھیں منت مانگنی کہ جو بچہ مجھے اللہ عطا کرے گا میں اسے ہیکل کے لیے وقف کر دوں گی اور دنیا کے کاموں سے آزاد رکھوں گی لیکن جب پیدائش ہوئی تو ایک بچی کی پیدائش تھی تو وہ بہت پریشان ہوئیں کیوں ہو میں تو یہ سمجھتی تھی کہ بیٹا پیدا ہوگا یہ تو بچی آ گئی اس پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے بڑا خوبصورت تصبہ ہے تذکرہ ہے کہ بیٹے بیٹیوں جیسے نہیں ہوتے یعنی بیٹی کی اپنی ایک حیثیت ہوتی ہے اور خاص طور پر یہ بیٹی اس پر تو کئی بیٹے قربان کیے جا سکتے تھے باوجود اس کی ایک مریم سلام اللحہ ایک بیٹی تھی انہوں نے وقف کیا اور یہ ایک پہلا موقع تھا کہ ایک, ایک بچی ہیکل کے لیے وقف کی گئی تھی اور بچی بھی بڑی ذہین اور بہت خوبصورت تو تمام جو بھی پادری تھے ہیکل کے بائز تھے انہوں نے کوشش کی کہ یہ میری زیرے کے فالت آئے میرے زیرے تربیت آئے لیکن کرے ڈالے گئے اس کے لیے اور کرہ حضرت ذکریہ کے نام نکلا کہ جو رشتے کے اعتبار سے بھی حضرت مریم کے خالو تھے حوت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ایک بڑا اہم مسئلہ ہے ایک بہت ابنارمل واقعہ ہے کہ حوت عیسیٰ بن باپ کے پیدا ہو گئے اور اس پر لوگ بہت کنفیوز ہوئے بہت سے لوگوں نے مسلمان ہونے کے باوجود بھی اس کا انکار کیا لیکن قرآن مجید نے دونوں صورتوں میں سورہ مریم میں بھی اور سورہ آل عمران میں بھی حوت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے کے ساتھ ذکر کیا حوتِ ذکریہ کی پیدائش کا یعنی پہلے حوتِ ذکریہ کے ہاں حضرت یاحیہ کی پیدائش کا ذکر کیا ہے اور پھر حضرت مریم کے ہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا ذکر کیا ہے مطلب یہ ہے کہ جب تم یہ مانتے ہو کہ حضرت ذکریہ علیہ السلام کی دعا کی قبولیت کے نتیجے میں ان کی بانج بیوی میں بیوی سے بڑھاپے کے اندر ان کو حضرت یاحیہ اللہ نے عطا کر دیے تم مانتے ہو نا اگر مانتے ہو تو پھر تمہیں یہ ماننے میں کیا رکاوٹ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت مریم کے بغیر کسی مرد کے ساتھ کوئی کانٹیکٹ کیے ہوئے بغیر کسی مرد کے ساتھ کوئی جسمانی تعلق قائم کیے ہوئے اللہ تعالیٰ نے انہیں حضرت عیسیٰ عطا کر دیے بڑی سمپل سی بات ہے یہ ایک بات نہ سمجھنے کی وجہ سے بھٹکے پوری پوری قومیں بھٹک گئیں پوری پوری نسلیں بھٹک گئیں اور اس گیپ کو فل کرنے کے لیے کوئی اس میں بیچ میں اللہ تعالیٰ کو لے آیا کہ جیسے معاذ اللہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں کسی نے حضرت جبراعیلیہ السلام کو بیچ میں گھسا دیا یہ سب گمراہی کی باتیں ہیں قرآن مجید اس کی ایک اس کا جواب دیتا ہے فعنما قزا امرن فعنح فعنما یقول الحکم ف یقون کہ اللہ کا جب فیصلہ ہو جاتا ہے کہ یہ کام کرنا ہے تو وہ صرف اس سے کہتا ہے ہو جا اور وہ ہو جاتا ہے بارک اللہ لی وم فرقرآن العظیم ونفانی و یا کم بلایات وسکر الحکیم وَقدَج أَتكُ وَع غَاتُم لِّكُ وَشِفَ أُلمَا فِي الصُدُ وَشِفَ أُمَا ف الصدُور وَهُدَ وَحمَةٌ للِلْمُ